اے لوگو اپنی رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ بچہ کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی کاروباری بچہ اپنی باپ کو کچھ نفع دے بے شک اللہ کا ودہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دینا کی زندگ اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی